جو ایمان لائے ہو ایمان رکھتے ہو مت خیانت کرو اللہ کی اور رسو اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں جبکہ تم اس کے وبال کو جانتے ہو اور یہ بات اچھی طرح جان لو سمجھ لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں وہ کسوٹی ہیں جس پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس اس کا بہترین عجم ہے اللہ کے پاس تمہاری ان دونوں چیزوں کا سب سے زیادہ ریٹ ہے بہترین بدلہ اللہ کے پاس اس میں اگر آپ تھوڑا سا تفکر کریں تو کہا گیا کہ اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ کی اور آخر میں کہا گیا اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں آپس کی امانتوں کی بھی ہمیں سمجھ لگتی ہے اگر آپ نے کسی سے بات بھی کر دی ہے تو وہ بات بھی امانت ہے جب تک آپ اجازت نہ دیں اس آدمی کو ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے دیگر اشیاء بھی اس طرح ایک دوسرے کے پاس امانت رکھی جاتی ہے پہلی چیز تخون اللہ اللہ کی امانتوں میں خیانت مت کرو تو اس میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو اللہ نے عطا کی ہیں یہ بھی امانت ہے سماعت جو عطا کی ہے یہ بھی امانت ہے عقل و شعور جو دیا ہے وہ بھی امانت, جو ہے, وہ بھی امانت جو ہے جو مال دیا ہے وہ بھی امانت ہے وہ جو ایک دعویٰ ہے کہ لہ ماں فسم آج وہ فی ال وہ ماں بہ نہ ہو ماں وہ ماں تہتس سرا یعنی جو گیلی مٹی سے تم پیٹرول نکال رہے ہو یہ بھی اس کا ہے تمہارا نہیں اس نے بنایا تم نے اس کو ڈسکور کیا ہے تم نے اس کو معلوم کیا دریافت کیا ایجاد نہیں کیا پیٹرول تم نے بنایا نہیں بنایا اسی نے یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے جسے سن کر عمر جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور ساری زندگی پھر اس دعوے کی سچائی کے لیے اس کے غلبے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے اور اپنی زندگی میں تقریباً تین بر آزموں کی ہدوں کو چھو لیا لہو ما فسما واتے و ما فلر تھے وہ ماں بے نوما وہ تو یہ امانت سمجھ لگتی ہے پھر وہ بھی امانت ہے اندن المانت عال سماواد جبال ہم نے امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فبئی نہ یہ تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے وہ اشفق اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے یعنی یہ ذمہ داری جو تھی یہ تھی تو بہت اٹریکٹیو بہت اٹریکٹو ذمہ داری تھی یہ جو جاب تھا یہ جو ویکینسی لیکن جو اس کے کانسیکوینس تھے جو اللہ نے پہلے بتا دیے کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں عقل و شعور دوں گا اور تمہیں پھر اپنے اختیار سے اسے رد کرنا ہوگا یا نافذ کرنا ہوگا بہ نیا ملنا وہ اشپن اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا وہ حامہ لل انسان انسانت ایک تو وہ بھی امانت عقل و شعور کی امانت لیکن جو مسئلہ ہے جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے یہ کنسپٹ جو ہے امانت کا یہ بہت بہت وسیع ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسان کا وجود ہی عطائی ہے یہ پورا وجود ہی امانت ہے اور پھر جو کچھ اس کی ملکیت میں ہے وہ بھی امانت ہے ان فلار تمن آلائی ہے ہم زمین کے بھی ہم ہی وارث ہیں اور اس کے اوپر جتنے لوگ رہتے ہیں جتنی چیزیں سب کے ہم ہی وارث ہیں وارث کیا ہوتا ہے میرے والد صاحب نے مجھے گھڑی دے دی میں نے اپنے بیٹے کو دے دی اس نے اپنے بیٹے کو یہ وراثت چل رہی ہے آخر بات پہنچے گی کہا چل کے بعد یہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی رہ جائیں گے بندے کوئی نہیں رہیں گے تو آخری وراثت پہنچے گی کہاں ہم وارث لیکن جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امانت کون سی ہے جو رسول کی ہماری آنکھیں رسول کی نہیں ہے یعنی جب اللہ کی امانت کی بات ہوگی تو اس میں یہ آ سکتا ہے کہ سماعت اللہ کی امانت ہے آنکھیں اللہ کی امانت ہیں زبان اللہ کی ہمارے قوتیں گویائی نطق جو ہے یہ اللہ کی, ہے، اللہ کی امانت ہے دولت اللہ کی امانت ہے اولاد اللہ کی امانت ہے لیکن رسول کی کون سی امانت ہے جس کو کہا گیا وہ الرسول یا یازینہ من اللہ کا خون رسول کی امانت کون سی ہمارے پاس یہ آنکھیں نہیں یہ تو اللہ کی بتایا نا اللہ نے دی نہیں رسول کی امانت کون سی یہ سوال جس میں کہا گیا کہ خیانت بن اس کی ہمیں وضاحت ملتی ہے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں صحابہ سے گواہی اللہ البلب تو کیا میں نے پہنچا دیا کیا پہنچا دیا حضور نے بات کو مبہم رکھا کیا میں نے پہنچا دیا اللہ البلب تو سوال صرف اتنا تھا لیکن جواب بڑا تفصیلی کیا میں نے پہنچا دیا کیا پہنچا دیا کالو بلا قد بلب تر جی ہاں آپ نے اللہ کا خط اللہ کا پیغام اللہ کا میسج ہم تک پہنچا دیا اور کیا کیا <تَلْأَمَانَة> آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی ہماری امانت ہمارے سپرد کر جو اللہ نے آپ کے حوالے کی تھی پنا ماں الحیح ماں ہم جو حضور کو اٹھوایا گیا تھا حضور نے پہنچا دی تو یہ وہ امانت ہے جو حضور کو ان کو اٹھوائی گئی تھی فائن طلح فائن علیہ ماحلہ و علیہ کم ماحل واحد کا سیدھا جمع کا سیدھا تم جو ان کو اٹھوایا گیا اور جو تم کو ہے علیہ مان یہ بھی ماضی کا سیگا ہے تم کلمہ پڑھ کے اس بوجھ کو اس امانت کو اٹھا چکے ہو اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا مسلمان ہونے سے پہلے تم سوچ سکتے تھے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا محمد رسول اللہ تو اللہ نے جو امانت رسول کو اٹھوائی تھی رسول نے تم تک پہنچائی تھی تم نے اس کو اون کر لیا ہے تم نے اس کو اٹھا لیا ہے وہ جو تمہیں اٹھوایا گیا وہ امانت جو ہم نے اٹھوائی وہ ادیتل امانت آپ نے امانت ادا کر تو رسول کی امانت کون سی رسول کی امانت وہ ذمہ داری تھی جو اللہ نے آپ کے سفر کی اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ خیانت مت یہ امانت اللہ کی تھی ان جائل ان کے لفظ خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اتنا اٹریکٹو ہوتا ہے اللہ کی نہبت اللہ کے بحاف پر سزاؤں کا نفاذ اللہ کے بحاف پر عدالتوں میں فیصلے اللہ کے بحاف پر تجارت کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ مجھے اللہ نے پراکسی دی میں نے دنیا چلانی حکم اللہ کا ہوگا نافذ میں نے کرنا وزیر اعظم بننے کے لیے کتنے جوڑ توڑ کرتے ہیں حالانکہ زیر اعظم قانون نہیں بناتا قانون تو پارلیمنٹ بناتی ہے صرف کیونکہ وہ چیز ایگزیکٹو یہاں ہے اتارٹی اس کے پاس اس اتارٹی کے لیے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہاں کہاں مزاحنت ہوتی ہے کہاں کہاں خریداریاں ہوتی ہیں کہاں چھانگے مانگے بکتے ہیں کہاں جناب مری لے کے جاتے ہیں صرف وہ اتارٹی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ملک ایک ایسے ملک کی جس کے لیے وزیر بننے کے بعد کشکول اٹھا کر پھرنا پڑتا اتنے وہ ذمہ داری تمہارے سفر کی گئی ہے کہ تم اللہ کے اس زمین پر چیف ایگزیکٹو ہو اللہ قانون بنائے گا تم نے قانون نافذ کرنا ہے اللہ کہے گا وہ سارے کو وہ سارے کا کاٹنے تم نے جبرائیل نے نہیں کاٹنے خطفہ تم یہ امانت اس میں خیانت آپ دیکھیں جب ہم لوگ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں ہندوستان جاتے ہیں یا بنگلہ دیش جاتے ہیں تو جو واقف کار لوگ ہوتے ہیں جاننے والے ہوتے ہیں وہ فوراً کوئی کیسٹ پہنچا دیتا جی میرے گھر دے دینا کوئی روکا لے آتا جی میرے گھر دے دینا کوئی پیسے لے آتا میرے گھر دے دینا کوئی اور گفٹ لے آتا اب آدمی سوچتا ہے جن لوگوں کے تو نزدیک نزدیک گھر ہوتے ہیں نا اسی شہر میں رہتے ہوتے ہیں تو ان کی تو اطلاع دے دیتا جی میں جا رہا ہوں انڈیا پاکستان لیکن جن کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سفر کر کے وہ گلگت جانا پڑے گا آدمی وہاں جا کے پتہ چلتا کہ وہ چلا بھی گیا کہتے ہیں نا کون پہاڑی سفر کرے گا جی وہاں سے پھر پیدل بھی چلنا پڑے گا جی پتہ نہیں کے بارش ہوگی لینڈ سلائڈنگ ہوگی رستے روکے ہوئے ہوں گے پتہ نہیں کیا کیا مشقت ہوگی لادہ آدمی جان بچا کے نیوا نیواں ہو کے نکل جاتا یہ تو وہ امانت ہمارے سپرد کر دی گئی ہے کہ نہ رسول سے پوچھا گیا تھا مشورہ لیا گیا تھا کیا خیال ہے آپ کا ہم آپ کو رسول بنا دیں حضور کو زبردستی اٹھوایا گیا تھا ماں الحیح ماں املا انہوں نے اٹھایا نہیں تھا اٹھوایا گیا تھا حضور نے مزارے کر کے نہیں لیا تھا مکہ کی گلوں میں مجھے نبی بنائیں کوئی تنظیم نہیں بنائی کوئی یونین نہیں بنائی زبردستی ہو گئی ان اللہفا اللہ نے چن لیا مصطفیٰ چ ن ہم نے بھی جب کلمہ پڑ لیا تو اٹھوا دیے گئے اب وہ جس طرح کہتے ہیں شدر مرغ ریت میں منہ دے دیتا اس سے فائدہ کوئی نہیں ذمہ داری پڑ گئی وہ جو کہتے ہیں نا بھائی نکاح کرنے کے بعد بیوی اب خوبصورت ہے یا برسورت گوری ہے یا کالی اب تو تمہاری بیوی ہے میاں آپ تو گلے پڑی جانی پڑے گی اب تمہیں خرچہ پانی دینا پڑے گا نہ نب کا تمہارے زمہ لوگ کہتے کہ جی وہ ابا کی پسند ہے آپ جس کی بھی پسند ہے نکاح تو تمہارا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ زبردستی ہو گئی آپ جو ہمارے ساتھ بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر ہوتے فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں ذمہ داری گلے لیتے ہیں اپنے اور آپ اندازہ کریں کہ پھر وہ اسی طرح بھی دکھاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک آدمی ابھی چند مہینے ہوتے ہیں اسے مسلمان ہوئے ہوئے اور وہ آپ کے اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور جب باتیں کرتا ہے تو ہمارا ایمان کھولنا شروع ہو جاتا ہے بیٹری چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے کیوں اس کے اندر بیٹری ہے تو چارج ہوتی ہے آپ دیکھیں گاڑی اگر آپ کی بیٹری کمزور ہے تو آپ دوسرے کی محنت کرتے ہیں بھائی وہ لیڈر لگانے تو مجھے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تو اگر اس کی بھی جان نہ ہو اس کی بیٹری میں بھی تو کیا آخر اس نو مسلم مطلب کے اندر جس کو ابھی صرف چند مہینے ہوئے مسلمان ہوئے آپ جتنی نمازیں بھی اس نے نہیں پڑھی روزے بھی نہیں رکھے اس نے آپ سے. کے اندر اتنا ایمان ہے کہ جب وہ باتیں کرتا ہے تو آپ کے اندر ایمان کھولنا آپ کو لطف پانا شروع ہو جاتا ہے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ دل میں شکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں شکر ہے مسلمان ہیں کیا بات یہ کہ اس نے سوچ سمجھ کر لیا ہمیں امانت ملی ہے ہمارے باپ نے کیا باپ سے ملی باپ کو اس کے باپ سے ملی ہوگی میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم تو نسلی مسلمان ہیں جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے یعنی جیسے بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے اس میں اس کا کیا کمال ہے وہ اس لیے بکری ہے کہ بکری کے گھر میں پیدا ہو گیا ہم اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو لیکن یہ ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس لیے کہ یہی زبردستی ہمارے رسول کے ساتھ حضور سے پوچھا نہیں گیا کوئی آپشن نہیں دیا گیا کیا خیال ہے آپ کو رسول بناؤ کہ نہ بناؤ اللہ اس طرح آپشن نہیں دیا کرتا رسول کے لیے آپ اندازہ کر حضرت موس علیہ السلام نے کتنے ازر پیش کیے آپ نے فرمایا ولا کو لسانی میری زبان کھلتی نہیں ہے گرا میں ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا اٹکتی ہے میری زبان و یزی کو صدری بات کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا سینہ گھٹتا ہے مجمع دے کے گھبراہٹ ہوتی ہے فاش ہارون ہارون بڑا پھنسی و بلی ہے میرا بڑا بھائی اللہ اس کو رسول بنا دے کہ نہیں آپ کو یہ کام کرنا یہ امانت ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ امانت اٹھائی ہے ایک دن بھی تجارت نہیں دی اس سے پہلے تجارت کی واحد آپ اندازہ کریں میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم تقریباً ڈیڑھ ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں دنیا کے تمام وسائل ہمارے پاس ہیں فرادی اور سائنٹیفک مادنیاتی لحاظ سے افرادی لحاظ مین پاور کے لحاظ اس کے باوجود اس دین کا نام لینا جس کی دعوت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ڈر ڈر گھر ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے اس اکیلے بندے پر کیا گزری ہوگی جو اس پورے گولے پر ایک اکیلا آدمی اور اس دن کی دعوت لے کر کھڑا ہوا جان سے مارنے کی دھمکیاں بلاک فیزیکل پروسیکیوشن اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے چچا میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر یہ چاند رکھتے ہیں یہ ہے لالچ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے یعنی یہ دونوں کام ناممکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا اگر وہ یہ کام بھی کر دے میں اس کام سے رکوں گا نہیں یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان جائے یہ وہ رسول کی امانت ہے رسول نے بڑی محنت کی اس دین کے پودے کو اس بیج کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضور کو دیا گیا تھا حضور نے اسے بیجا کبھی مکے کی پتری زمین میں وہاں نہیں لگا تو اٹھائے اٹھائے ٹائر لے گئے وہاں پتھر پڑے وہاں سے اٹھایا اٹھایا کہاں مدینے جا لگا وہ اور اس کی حفاظت کی اور اس کے پھل تھے وہ تین سو تیرہ جو میدان بدر میں نظر آئے تو لاہک اللہ ہی نہیں یہ امانت ہے رسول کی جو رسول نے اس امت تک پہنچائی اللہ نے کیا کہا تھا اعلان کیا تھا انی جائے انہوں نے فی میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا خلیفہ بنائے جانے کے بعد ایک دن کے لیے بھی اگر یہ زمین بغیر خلیفہ رہی ہے تو وہ اللہ کا وبال ہے انسانوں جواب دہی کرنی ہو آپ دیکھیں جب کہیں پریزیڈینٹ ہوتا ہے وہ دورے پر جا رہے ہیں تو فوری طور پہ سینٹ کے چیئرمین جو ہے وہ قائم مقام صدر کا جو ہے وہ حلف لے لیتے ہیں سینٹ کے چیئرمین بھی اویلیبل نہیں ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان فورن وہ لے رہے. یعنی نہیں خالی نہیں چھوڑتے کہ یہ آئینی عہدہ ہے یہ کسی صورت میں خالی نہیں رہنا چاہیے وزیر اعظم کا عہدہ خالی رہ سکتا صدر سرکاری دورے پر بھی باہر جاتا تو ملک کے اندر قائم مقام صدر چھوڑ کے باہر نکلتا ہے. اس لیے کہ یہ آئینی عہدہ ہے خلافت آئینی عہدہ ہے ایک دن کے لیے بھی یہ زمین بے خلیفہ نہیں رہنی چاہیے اگر ہے تو تم اس کے ذمہ دار تمہیں جواب دہی کرنی کیوں نہیں قائم حضور نے کون سی امانت سپرد کی ارفات میں یہی خلیفہ کی امانت خلافت قائم کرنے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی گزرا ہے سو گزرا ہے جو آپ سیرت پڑھتے ہیں اور رونے والی جگہ پہ روتے ہیں اور خوش ہونے والی جگہ پہ خوش ہوتے ہیں وہ ساری گھاٹیاں ہمارے لیے اسواں ہیں اور اگر آپ کو وہ امانت اسی جگہ پہنچانی ہے اور اسی طرح پہنچانی ہے تو پھر ان تمام گھاٹیوں سے گزرنے کے لیے تیار محنت کر کون گزرے گا آپ نہیں گزریں گے تو کیا ہنود و یہود گزریں گے لہذا حکم کن کو دیا یہ پوری کتاب جو ہے یہ اسی خلیفہ اللہ کو ہدایات ہیں وہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا جس نے اللہ کے ان احکامات کو جو اس کتاب کی شکل میں دیے گئے ہیں نافذ کرنا آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی نقشہ آپ نے کہیں کوئی دکان بنانی ہے کوئی ہوٹل بنانا ہے تو ایک نقشہ پاس ہوتا ہے ایک انجینئر انجینئر بھی نہیں ہوتا ایک کلرک سا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے ڈرائنگ بنتی ہے کہ جنہوں نے یہاں سے یہاں تک ایک دیوار تابو کی اٹھانی ہے وہ تین میٹر دیوار ہو اس کو بلدیا نے پروو کر دیا اس بچے اب آپ آئے کام کرنے لگے تو تابو کس کا کہ آپ نے تین میٹر دو سنٹی کر دی. باقاعدہ چیک کرنے کی والا آئے گا کہ بلدیا کے منظور شدہ نقشے کے مطابق دکان بن رہی ہے کہ نہیں بند رہی جن میں تین آدمی چکر لگائیں وہ ناپتے ہیں فیتا ان کے پاس ہوتا ہے جیب سے نکالتے ناپتے تین میٹر دو سینٹی کام بند کرو باہر حکم جو لگا ہے جو نقشہ لگا ہے وہ تو تین میٹر کا یہ دو سینٹی کا کام بند جاؤ جا کے دوبارہ اپرو کراؤ دوبارہ آدمی لے کر آؤ تین میٹر دو سینٹی کا نقشہ بناؤ دو پیر لگاؤ پھر کام ایک کلرک بنایا ہوا نقشہ تو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ دو سینٹر تم کر سکتے اور میرے رب کے بنائے ہوئے نقشے فیش نش کر کے رکھتے ہیں تم کیوں صرف اس وجہ سے کہ آج کوئی فٹا لے کر ناپنے والا گلیوں میں کوئی نہیں پھرتا کہ میرے رب کے نقشے کے مطابق ہے کہ نہیں جسے اقبال کر نماز و روزہ قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی وہ چیز ایگزیکٹو کوئی نہیں وہ خانہ خالی ہماری صدی میں آ وہ ببال پڑا ہے انیس سو تیس سے لگ بھگ آ کے وہ خلافت کا قائم رہا اچھے برے خلیفہ آتے رہے لیکن وہ عدالتی نظام کام رہا اس کی اچھائیاں برائیاں جو بھی تھی لیکن خیر ان پر غالب رہی ہے انیس سو تیس میں آ کر باقاعدہ ایز اے جن خلافت کو ختم کیا گیا جسے اقبال نے کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خواہ تو یہ امانت خلافت کی امانت ایک ایسی ہستی جو اللہ کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق ایک نظام بنائے معاشرے کو چک کرے اللہ جی نے ہمت کرنا پھر لڑ دیا کام اس کا لاتا وہ آتا اس کا وہ امرو جسے فرمایا العام رونا بل معروف آب دون الام دون اے راک ہوں ہم سارے کام کرتے توبہ توبہ بھی کرتے ہیں صبح بھی ایک تصویر کرتے ہیں استفر اللہ استفر شام بھی ایک تصویر کر کے سوتے ہیں بون الب دور کا تماض نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی عام نفل بھی پڑھتے ہیں بھی پڑھتے ہیں الحامدون الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ تصویر صبح اور سائے اون روزہ رکھتے ہیں اور رات اون رفو بھی کرتے ہیں سجے بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو اگلی کوالٹی ہے العام روف ونہ کر نیکی کو پروموٹ کرنے والے اور بدی کا اسی سال کرنے والے بدی کو جڑ سے اکاڑا اور سب سے بڑی بات وا حد اللہ اللہ کی حدوں کے محافظ میں نے کہا وہ فیچے سے ناپتا ہے سنٹی سنٹی کا حساب لیتا ہے اللہ کی حدوں کے وہ محافظ جو ناپ کے یہ بتائیں کہ یہاں اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے اپنا یہ نقشہ اللہ کے حکم اور رسول کے احکامات کے مطابق بناؤ تو چلے گا ورنہ نہیں چلے گا کون آ کے روکے گا جبرائی نہیں روکے گا حافظون اللہ ہم سے اللہ کی حدوں کے محافظ ہم ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لازا حکم ہم کو دیا گیا جنت کے بعد تو ہم سے ہوں جب ایک آدمی سے کہا جائے کہ اگر آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں تو آپ کو تھری بیڈ روم کا کمرہ جو ہے وہ اکاموڈیشن میں ملے گا فرنیشڈ ہوگا اور گاڑی آپ کو ملی ہوئی ہوگی اور جناب آپ کی اتنی سیلری ہوگی اور جناب آپ کو یہ جو سہولتیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بھی مجھے سے طلب کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اکاموڈیشن تمہیں دیں گے اور کام مسٹر ایکس وائی زیڈ سے لیں گے گاڑی ہم تمہیں لیں گے کام ہمارا وہ کرے گا آٹومیٹیکلی وہ کہیں نہ کہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سہولتیں اگر تمہیں دے رہے ہیں تو اس کے عوض ہم تم سے کچھ مطالبے بھی کریں پھر وہ فہرست آتی ہے کہ آپ کو ڈیوٹی پہ اتنے بجے آنا ہوگا اتنے بجے چھٹی کرنی ہوگی سال میں آپ کو اتنی چٹیاں ہوں گی اور یہ کہ دیگر یہ اس کی ڈوز اینڈ ڈونٹ جنت کے وعدے تو ہم سے ہوں ایسی جنت ہوگی ایک ہی موتی کے اندر محل ہوگا اس میں جوڑ کوئی نہیں ہوگا ایک ہی موتی کو تراش کے محل بنایا گیا انہار امن غیر آسن اس میں وہ پانی ہوگا جو خراب نہیں ہوگا اسمیل نہیں آئے گی وہ انہارمن لابانین لم یا چاہ وہ نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی بدلی نہیں ہوہار ام من خمر لذت لشارے اور اس شراب کی نہریں اس مشروب کی نہریں جسے پینے سے لذت آئے گی پینے والے وہ انہار ام من اصل مصفع اور بہترین پیوریفائڈ ریفائنڈ ہنی، صافت مکھیاں نہیں مری ہوں گی اس میں چھتا نہیں کٹا ہوا ہوگا کوئی اس میں وہ بھی زمین سے نکلے گا پھوٹے گا اللہ نے مکھیوں کے چھتے نہیں پال رکھے ہوا دودھ کی نر زمین سے پھوٹے گی جیسے پانی فوٹتا ہے کوئی گہیوں کے فارم نہیں اللہ نے کھولے ہوئے اسپیلیا کی گئی جو بھی ہوگا تمہاری جنت سے پھوٹے گا تمہاری جنت کی حدود میں ختم گا، اور اگر تمہارا دل چاہے تو تم اپنی کوٹی کے اشارے سے چارے اس کا راستہ بھی تبدیل کر سکتے تمہارا موڈ ادھر جانے پہ ہوئے تو نہر کا راستہ بھی بدلی کر سکتے واقعہ ما یا جو تم سلیکٹ کرو گے وہ تمہیں پھل ملے گا لاہ میں تیر ما یشتہ جس پرندے کا گوشت تم تمنا کرو گے تمہاری اشتہا ہوگی وہ تمہیں بٹیر ہے تو بٹیر ملیں گے کبوتر چاہیے تو کبوتر ملیں گے چیڑا چاہیے تو چیڑا ہی تمہیں پڑھائی کر گے وا کمفیا مات ہی جس چیز کی تمنا تمہارے دل میں پیدا ہوگی وہ تمہیں جنت میں ملے گی دنیا تمنا پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے وہ بادشاہ زبر کی نہیں پوری ہوئی وہ بھی آرزویں لیے چلا گیا دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دنیا تمنا پیدا ہونے کی جگہ پوری ہونے کی جگہ نہیں والا کم فیا ما ان کو ماں سب کا ہوں ایسا پیک شدہ تمہیں پانی ملے گا مختوم کتاب ہو مس اس کی ختم کے اندر اس کی مہر کے اندر اس کی پیکنگ کے اندر خوشبو ہو مس اور وہ اس گلاس میں صرف اتنا پانی ہوگا جتنی تمہیں پیاس ہے نہ تمہیں مزید مانگنا پڑے گا نہ بچے گا کہ تمہیں زیادہ پینا پڑے گا آپ کو پتا جو نفیس آدمی ہوتا ہے اس کی پیاس سے اگر زیادہ پانی ہو تو وہ گرانا نہیں چاہتا چھوڑنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تو اسے پھر زبردستی پینا پڑتا ہے تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے وہ فالتو پانی پینے میں اللہ نے فرمایا اتنی کوفت کی جنت میں نہیں جتنی تیری پیاس ہوگی اتنا پہ چکا پانی تو یہ سارے وعدے تو ہوں ہم مولوی صاحبان یہی بتاتے ہیں نا دو دو گھنٹے کی تقریروں میں پورے ایسی کہ ہڈیوں کا گودا نظر آتا ہوگا پانی پیئیں گی تو الگ سے پانی اترتا نظر آئے گا ان میں سے کسی ایک ہور کی حضور نے فرمایا کہ اگر وہ ہور ٹوٹتے سمندر کے اندر تو وہ سمندر جو ہے وہ میٹھا ہو جائے اور اگر وہ ایک انگلی سامنے کرتے تو سورج کی روشنی ماند ہو جائے یہی بتاتے ہیں یہ سارے وعدے تو ہم سے اس لیے اس لیے روٹیوں کو تم خطرے میں ڈال دو تمہارے نبی نے بھی تو ڈالا ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بند ہے تو کوئی آمد نہیں آئی تو تمہیں بھی فاقہ ہو گیا تو کوئی سی نہیں آئے گی میں کھلاؤں گا تمہیں نہیں نبی کی بیٹیوں کو دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی رختی سے پہلے تیری بیٹی کو دین کی خاطر کسی نے چھوڑ دیا تو کوئی قیامت نہیں آئے اور رکسوم سے زیادہ تیری بیٹی کی عزت نہیں ہے اور نہ نبی کی ناک سے زیادہ تیری ناک ہے کہ تیری کٹ جائے اور نبی کے رخموں سے خون بہایا ماتھے سے خون بہائے دندا مبارک بارش شہید ہوئے تو تیری اگر کسی نے ناک توڑ دی تو کوئی بات اللہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز کوئی بھی نہیں ہے کوئی اگر اس امانت کو پہنچانے کی خاطر نبی پر یہ کچھ اللہ نے برداشت کر لیا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑا اگر اس کے پہنچانے میں خون لگنے کی اگر کوئی کنسیشن ہوتی مسائب کی کوئی کنسیشن ہوتی کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتی تو وہ محمد مصطفیٰ کو ملتی اس طرح اس امانت کو پہنچانے میں اس امانت کو اٹھانے میں اس امانت کو قائم کرنے میں اگر ذرا بھر بھی کسی ڈسکاؤنٹ کی کوئی گنجائش ہوتی تو نبی کو ملتی نبی کے چچا کو ملتی نبی کے چچا کے بدن کے تو گیارہ ٹکڑے ہو گئے آنکھیں الگ نکل گئیں کان کٹ گئے نہ کٹ گیا کر لے جا نہ لیا اس نے ان کے ساتھ یہ بیت گیا تو تیرے ساتھ ہم لیکن وہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا جن کے مسلے ہو رہے ہیں جواب منگنیاں ہوئی ہوئی کوئی ایم سی چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی ایف اے کا طالب علم ہے کیوں کبھی بھی لا یس طلقہ لا یس برابر نہیں ہوگا یہ برابر, برابر, برابر وہ برابر برابر لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ میں خفا دی آ گا مو جا اللہ جو گھر میں بیٹھے رہے ان کے بنسبت وہ جنہوں نے کھپا دیے لگا دیے رسک لیا اپنی جان اسلام کے اندر جو تعین ہے وہ اس چیز کا نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا نسلی مسلمان ہے سیاست میں وراثت چلتی ہوگی اسلام میں نہیں چلتی اسلام میں تو حضرت نوح علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اللہ سے میں نہ لکی ہے تیری فیملی میں سے اللہ نے کہا یہ سید نہیں یوں سید نہیں ہے اس کے کام سیدوں والے نہیں ان نبنی من نہ میرا بیٹا میری فیملی میں سے ہے فرمایا انہیں سو من نہ یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے انہیں ان غیر صالح یہ کام تیرے جائے آپ دیکھیں چینی جو ہے چینی ولایتی چینی اور یوریا کھاد شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے نا دانے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں چٹی بھی ہوتی ہے وہ دور سے دیکھنے والے کو وہ دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں امریکن چینی کسی زمانے میں شکار کرتے جب اس, اس ولائٹی چینی میں اور یوریا کھاد میں رنگ اور شکل کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب اٹھا کے منہ میں ڈالو تو پتا چلتا کہ وہ ایک دم آدمی تھوٹتا ہے دور سے دیکھنے والا کہتا ہے چینی تھوپ رہا ہے وہ یوریا سوپ یوریا تھا میں یوریا تھا شکل مسلمانوں ہی جیسی تھی نماز مسلمانوں کی مسجد میں آ کے پڑا کرتا تھا وہ صدقہ خیرات بھی جو اس سے ہو سکتا تھا زبردستی زبردستی وہ دے دیتا تھا چاہے ٹیکس ہی سمجھ کر دیتا تھا لیکن دیتا یہی جہاد ہی میں تو پتا چلتا ہے کہ یوریا کون سا اور چینی کون سا لہذا جب اللہ نے فرمایا کالا تلا آراب ہو آ منا کو لم تو مینو تم وہ آراب کہتے ہم مومن ہو گئے آپ نے اللہ نے فرمایا کہو کہ تم ایمان نہیں لائے تم مومن نہیں ہو جی تم مومن نہیں ہوئے فرمایا لمبا یش بولے کہ ایمان ہومان تمہارے دلوں میں نہیں پہنچ اچھا جی مومن کون ہے سوال تو یہ پیدا ہوا فرمایا انمومن اصلی مومن وہ انما کا مطلب ہے در حقیقت انمومنون اللہ جین بلاور رسو لابو وجہ بھی سبھی کلمے میں وہ سچے کہنا کہ ہم مومن ہیں تو وہ سچے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر رسول پر پھر شک میں نہیں ہمیں شک ہے آفرت کے بارے ہمیں آفرت کے بارے میں شک ہے ہم مانے یا نہ مانے ہم جس طرح کے زبردستی پاکستانی بن گئے اسی طرح کے زبردستی مسلمان بن گئے ہمارے ایمان کا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہے وہ انفارمیشن جس کا کوئی اثر نہ ہو وہ کبھی بھی ایمان نہیں ہوتا ایمان اسی کو کہتے ہیں جس کا آپ پر اثر ہو جن بھی ہوا آدمی رات کو اگر اندھیرے میں آدمی جا رہا ہو اور رسی پڑی ہو تو آدمی کچھ ٹھک ہو جائے کہ وہ سانپ ہے تو ساری رات کھڑا رہتا کہ رستے میں سانپ بیٹھا ہوا ہے صبح ہو تو پتہ چلتا ہے وہ تو رسی ہے ایک آدمی کو ہم ہی میں سے کسی کو دس ہزار درم دے دیے جائیں کہ وہ جو سموسے بنانے کے لیے تیل ابلا ہوا ہوتا ہے نا ابال رہے ہوتے ہیں میں تمہیں دس ہزار درم دیتا ہوں اس تیل میں ہاتھ دال کوئی نہیں ڈال دے کہ میں ڈال دیتا ہوں دس ہزار درم کو غریب سے غریب آدمی جو مقروض ہے وہ بھی دس ہزار کے لیے اس کھولتے تیل کی کڑاہی میں ہاتھ نہیں ڈالے گا پھر ہم دس درم کی بےمانی کیوں کر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی جاننا بڑی مان اس تیل کی کڑائی پر ایمان ہے کہ ہاتھ جلے گا اس جہنم پر جو پتہ نہیں کب سے کھول رہی ہے اور کھول رہی ہے اور, اور اور جس طرح اس تیل کے اندر آپ کو تازہ چیٹ ڈالے نا جس کے اندر پانی ہو تو ایک دفعہ تو ہے وہاں تک جاتے ہیں اس کے چھینٹے اڑ کے تیل کے اور اس کے بعد جب وہ تل جاتی ہے تو سکون ہو جاتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے پانی ختم ہو اب فرائی ہو گئی اسی طرح جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو ایک دفعہ تو چر چڑھ پھر کون ہو جائے گا وہیں گاسو جب وہ فریاد کریں گے یوگاسو ان کی فریاد کو پہنچا جائے گا لیکن کس کے ساتھ وہیں تگیسو یوگاسو بیما ان کا محل تیل کی تل چھٹ کی طرح پانی لے کر ایک آدمی پہنچے گا کیا کرے گا اس کے اوپر ڈالے گا یوں سب وہ منفوقے جو کریم صاحب آپ بہت بڑے ارباب ہیں کھائیں. Yeah. کھائیں یہ کھائیں پیے آپ کھائیں اب جو تنظ ہے جیسے انہوں نے تند کیا تھا نا حضرت لوت اللہ اسلام پر آخرے جو ہوں من کر یا تے یہ تطہرون انہیں اپنی بستی سے نکالتا یہ بڑے نیک لوگ ہیں پاک لوگ نکالے تو وہ پاک کہنا ان کا اصل میں تنس. کہ تھا جی, یہ ہمیں گناہگار سنتے ہیں یہ پاک ہے یا جیسے تو شوہب کو ان کا کہنا ہے نکالا تل حلیم اور رشید یہ تنس تھا جو کہ نکال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جہنم پر ایمان کا کوئی اثر ہے ہمارے حالات پر کوئی ہمارے بدن پر یا جنت پر ایمان کا کوئی اثر ہے ایسی جنت جس کے بارے میں فرمایا ماں لا وخم ان کے لیے وہ چیز چھپا کر رکھی گئی جو کسی آنکھ نے نہیں دے دیتی حدیث میں فرمایا ماں لا آئین ان جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ولا ہو جو اور نہ کسی کان نے سنی ولا خت اور آلہ تل اور نہ کسی انسان کے دل پر ان چیزوں کا گمان ہوا جو تمہیں میں جنت میں دوں گا یہ گھر تم بناتے پھرتے ہو نا بہترین دنیا میں جس نے گھر بنایا ہے وہ بھی دیکھا نا. کسی نے تو دیکھا ہے حضور نے فرمایا ماں لا نات ایسا باہر تمہیں ملے گا کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا تو یہ واد کس سے ایمان والوں سے تو کام کون کرے گا وہ امانت کون اٹھائے گا وہ دیکھا آپ نے سہدائے بدر جب آپ ہاتھ پہ جاتے ہیں یہ جگہ دیکھا کریں وہ ہماری تاریخ ہے جوہدائے بہت کی آپ نے وہ جگہ دیکھی ہے مزار بھی کوئی نہیں ہے مزار بھی کوئی نہیں پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ ہستیاں جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن اس امانت کی اتنی اہم امانت ہے کہ اس میں کھپ گئی وہ ہم اسے بچا بچا کے رکھ رہے ہیں سنبھال سنبھال کے کنگی پٹی کر کے رکھ رہے ہیں اسے لیکن جائے گا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تھا یہ کٹا ہوا بدن جتنا عزیز ہے نا اللہ کو جتنا قیمتی ہے یہ پورا قیمتی جانا سب نے قبر میں جان سب کی جان نہیں ہے بچے گا کوئی بھی نہیں لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو لے جا کر رب کے قدموں میں اس کے دین کی خاطر کما دیا گوا دیا لیکن وہ گوایا نہیں وہ کما لیا انہوں نے اور وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہے آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی وفات پر سوچ تھا نہیں میرا بیٹا مرا نہیں میرا بیٹا, بیٹا زندہ ہو گئے ت نےا نہیں اللہ کہتا بلا تو وہی سبھی کیوں گنا کار ہوتے انہیں مردہ انہیں رب کے یہاں رزق دیا جا رہا ہے ان کی رزق کی فائل بند نہیں ہوئی ہے مردے کی رزق کی فائل بند ہو جاتی ہے ان کو رزق دیا جا رہا ہے وہ کھا بھی ہے نشمد لہٰ